کیا مسافر شرائط نماز سے مستثنا ہوتا ہے مسافر اگر ٹرین یا بس میں ہو تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ مسافر جو ہے وہ شرائط نماز ہی سوچ کا استثنا ہو گیا نہیں ساری شرائط کا وہ پابند ہوگا چاہے وہ مسافر ہو صرف اتنی رعایت ہے کہ مسافر جو ہے اگر وہ سفر شرعی ہو شرعی سفر کیا ہے آلہ حضرت وی رحمت اللہ ستاون میل سے کچھ یہ اعلی حضرت کی تحقیق ہے کہ اتنے سفر کے عظم پر وہ روانہ ہو گیا اور اپنی آبادی جیسے کراچی کراچی سے کوئی ٹھٹا جا رہا ظاہر ہے وہ باسٹھ میل وہاں مسافر ہو جائے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے جس کو عرف میں کراچی کہتے ہیں اس سے باہر ہو جائے اب یہ مسافر کے احکامات اس پر شروع ہو جائیں گے چار رقط کی دو پڑھے گا اور اگر چار پڑھے گا تو علماء نے فرما گناہ ہوگا اور اتنی اچھی تعبیر کی کہ یہ اللہ کا مسافر پر انعام ہے کوئی ایسا احمق ہوگا جو بادشاہ کا انعام ٹھکرا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ٹھکرا رہا کہ یہ تو رب کریم کا انعام ہے مسافر پر کہ چار کی وہ دو پڑھے گا اب رہا بیٹھ کر نماز پڑھنا تو دیکھیے ہم نے بھی سفر کیے تو آج کل تو ہم نے اپنی مسجد میں بھی کہا ریل کا سفر ارے صاحب یہ تو ریلوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ تین تین گھنٹے تو بغیر کسی وجہ کے کھڑی رہتی تو آپ کہاں کی بات کر رہے ہو بھائی بیٹھنے کا کیا تین تین گھنٹے میں کھڑی رہے گی اور یہ سہولت آپ کو پاکستان میں ملے گی خالی چار چار گھنٹے تک ٹرینیں جناب لیٹ ہو کر جنگل میں کھڑی رہتی آپ ہمیشہ بابوزو رہیے بابوزو رہنے پر پاکستان میں تو یہ بہت بڑی ریات جس اسٹیشن سے آپ گزریں گے اللہ کا کرم اس ملک پر ہر اسٹیشن میں آپ کو ادھر ادھر دو چار مسجدیں نظر آ جائیں لہذا آپ کو قبلے کی سمت کے تعین میں بھی کوئی پریشانی کم سے کم پاکستان میں نہیں ہوگی تو اس لیے آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھیں بغیر کسی عذر کے آپ نے اگر بیٹھ کر پڑھی تو ٹھیک ہے نماز چھوڑنے کے آپ گناگار تو نہیں ہوئے لیکن اپنی منزل مقصود پر جا کر اپنی نماز کو لوٹائیے اور آدمی اگر کرنا چاہے دیکھیے ہم نے بے انتہا ہوائی جہاز کا سفر کیا ریلوں کا سفر کیا لیکن الحمدللہ للہ ہوائی جہاز میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھائی دو رکعت پڑھنی ہے ایشان کے علاوہ کہیں بھی آدمی آئے بھائی کیا ہوا ہم نے دیکھی جناب اپنا ساتھ رکھتے ہیں اے اے کیا کہتے ہیں اس کو جناب قطب نما اور آسانی یہ ہے کہ آپ پائلٹ سے پوچھ لیں ہوسٹی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ مسلم غیر مسلم بھی مسلمان کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کعبہ کدھر ہے یا یہ سمجھ نہیں تو پوچھو بھئی مکہ کدھر ہے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے پائلٹ کیونکہ بالکل ہی اناڑی ہمارے جیسا تو اس سے یہ پوچھ لو بھائی سعودی عرب کدھر ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں آ تو ہم نے کیا کیا کہ بس اپنا قبلہ معلوم ہو گیا بس مسلح بچھایا کھڑے ہو گئے اب سارے لوگ شور مچا رہے ہیں بھائی معذرت کا لی بھی معاف کر دو بھائی لیکن نماز کی تو حفاظت ہو گئی ہے کوئی تھوڑی سی معذرت کرنے میں ہمارے پلے سے کیا گیا کوئی دو منٹ کی بات تو اس طریقے پھر اس میں کیا ہے وقت اگر تنگ ہے دیکھا آپ نے کہ ڈیڑھ منٹ آپ کے پاس اور آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے آپ سنا چھوڑ دیجیے بسم اللہ چھوڑ دیں آوز و چھوڑ دیں ڈائریکٹ سورے فاتح پڑے سورے فاتح پڑھ کر مختصر کوئی سورت پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد میں رکو میں ایک تصویر پڑے اسی طریقے سے میں ایک تصویر پڑھیں پوری اتحیات پڑھیں پورا درد مت پڑے اتنا پڑے اللہ مس اللہ دنہ محمد والی السلام علیکم اور اللہ دونوں طرف سلام پھر لیں یعنی جو اس کے واجبات ہیں اسی پر اکتفا کریں تاکہ فرض بچ جائے یعنی کہ نماز ایسا ہی پڑھیں کہ مولانا یہ کرے تو نہیں بلکہ ایسی کسی صوبت مشکل میں پہنچ جائیں کہ گاڑی چھوٹنے والی فلائٹ اڑنے والی ہے اور نماز کا وقت آپ کے پاس دو ڈھائی منٹ ہی ہے تو اس طرح بھی نماز پڑھ لیں جو فرائض اور واجی بات پر اتفاق ہو جائے تاکہ نماز درست ہو جائے سمجھے سا